بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمان کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑاؤ گے